ایسے لوگوں نے انڈے میں ایک شبہ پیدا کیا جو اہل سنت نہیں دوسرے انہوں نے انڈے کی ہلت پر کلام کیا کہ انڈا حرام ان کی دلیل یہ ہے کہ انڈا مات تولید ہے اور مات تولید کا کھانا جو ہے وہ حرام ہو اس لیے انڈے کو حرام ہونا چاہیے یہ ان کا اپنا استدلال ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈا مال تولید نہیں بلکہ مات تولید وہ ہے جس سے انڈا مارز وجود ملائے. اب ہم اس کی دلیل پیش کرتے آپ تفسیر ابن کثیر میں اٹھائیسواں پارہ سور جمعے میں ابن کثیر جو تمام لوگوں کے نزدیک مسلم مفسر ہیں انہوں نے لکھا سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی حرام صدقہ نہیں کر سکتا نہ حرام مال نہ حرام کھانا نہ حرام چیت وہ صدقہ نہیں دی جائے سری حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سوائے حلال کے قبول نہیں کرتا چاہے ایک کھجور یا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی حلال کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو حضرت سلمان فارسی کی حدیث جو ابن ابنمان اپنی صحیح میں نقل اس میں یہ ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے تو حلال کے علاوہ حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر اب انڈے کے حلال ہونے پر دلیل جو ہے وہ سنی حدیث شریف ابن نے نقل کی کہ نماز جمعہ میں جو آدمی پہلے آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسا اس نے اللہ تعالیٰ کی رائے گاہ راہ میں گائے قربان کی دوسرے نمبر پر आ وہ ایسا ہے کہ جیسا بکرا یا پھرڑ اللہ تعالی کے راہ میں خیرات کیا صدقہ دیا تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا ہے جیسا مرغ یا مرغی اللہ کے راہ میں صدقہ دی جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہو اگر انڈا حرام ہوتا تو اس کا صدقہ کیسے جائز ہوتا اور حضور علیہلام سلام کیوں فرماتے کہ وہ انڈا صدقہ دینے کے مترادف ہے اس دلیل سے پتا لگا کہ انڈا مات تولید نہیں بلکہ جس سے انڈا بنا وہ مات تولید ہے اور انڈا حلال ہے ورنہ سارے دنیا کے لوگ حرام کار ہیں سب لوگ وہ حرام کھا رہے ہیں اس لیے یہ غلط ہے کہ انڈے میں کوئی خراب